الحمد اللہ رب العالمین ولاقیبۃمطقین وصلاۃ وسلم و علاء اشرف المبیا والمرسلین نبینا محمد و علا واصحب اجمعین و من طب امب احسان علیہ دین الباد معذرین و مشاہدین اس سے پہلے اللّہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوسیت بلکہ ایک, بل ایک حدیث جس میں آپ نے سعد بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار باتوں کی وصیت فرمائی تھی وہ حدیث پڑھی گئی تھی اور اس میں دو وصیتوں کی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا تھا آج کے درس میں جو دو باقی وصیتیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ اللہ ان پر ہماری گفتگو ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے سچی بات کہنے اسے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دین پر قائم رکھے اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے امیر رب العالمین آئیے پہلے حدیث بڑھتے ہیں دوبارہ انصاد بن نبی وقاسم رضی اللہ جاء عنقال جا یابی یا صلی اللّہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللّہ یا رسول اللّہ اوشنی و اوجز فقء النبی و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا مما عیاس مم ایدی معافی ناس و یاک و تم فن الفقر الحاظر وصل صلاک و ان تمود و وما و تذر <مِنْهُ> یہ حدیث گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے اس کے شروع کے دو وصیتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں اور آج جو دو وصیتیں باقی ان اللہ ان پر ہماری گفتگو ہوگی پہلی وصیت جو مینبی نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس سے مایوس ہو جاؤ یعنی اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھو لوگوں کے جیبوں کی طرف دمائیں نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ تم اللہ سے تعلق قائم رکھو اللہ سے قائم کرو اپنے مضبوط رشتوں کو تو اللہ ہر برامین تمہیں بھی عطا کرے گا دوسری وصیت نبی کی تھی کہ لالچ مت کرو ہرسو تما نہ کرو ان چیزوں کو چھوڑ دو تیسری وصیت نبی کی کیا تھی وہ صلی اللہ صلی اللہ تک تم ایسی نماز پڑھو اپنی گویا کہ تم آخری نماز پڑھنے والے ہو یعنی نماز جب پڑھو تو تمہارے اندر یہ شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہماری آخری نماز ہے اس کے بعد ہمیں دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور جب انسان یہ شعور رکھتا ہے نماز کے وقت یا کسی بھی عبادت کے وقت تو اس عبادت کے اندر خوش و پیدا ہوتا ہے اور خوشو اور خضو یہ نماز کی روح ہے نماز کی جان ہے جس طریقے سے انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو بے جان لاش اس لاش کی اس جسم کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی اسی طریقے سے اگر ہماری عباتوں سے خشور خضو و خزو اعتدال و اطمینان یہ اد ختم ہو جائے اور یہ چیز ناپید ہو جائے تو ہماری عبادتیں بغیر روح کی ہو جاتی ہیں تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہو اللہ ابو العالمین ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ المن کے ارشاد و اقمصلا ان نسلاۃََََََََََََََََََََ الفاشاء المنكر نماز قائم کیجئے نماز انسان کو فحش باتوں سے فہش کاموں سے منکر باتوں اور کاموں سے روكتى ہے نماز کیسے قائم کریں گے ہم جب نماز انسان خوشى و خزو کے ساتھ اطمینان کے ساتھ شروط واجبات کے ساتھ سنن اور مستحبات کے ساتھ اور اس نیت سے کہ وہ اللّہ ہربلامن کے سامنے کھڑا ہے اور گویا کہ اللہ حربلین کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ شعور نہ ہو تو کم سے کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ حربان اس کو دیکھ رہا ہے اگر یہ تمام چیزیں انسان کی نمازوں کے اندر ہوتی ہیں تو یہ نماز قائم کہلانا کہا جاتا ہے اور جب اس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کے اندر خوش خضو پیدا ہوتا ہے دنیا سے انسان کا زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی کے اندر سارا حساب کرتے ہیں اور اس وقت کی ساری باتیں ہمیں نماز ہی کے اندر یاد آتی ہیں کیونکہ ہم نماز کو اس کی اصلی روح کے ساتھ قائم نہیں کرتے نماز دل سے نہیں پڑھتے نماز کو ہم نے ایک عادت بنا لیا ہے جیسے روزہ ہے حج ہے دیگر عبادات ہیں انسان عادت کے طور پر کرتا ہے اللہ من رحم اللہ اللہ ماشاء اللہ ما لیکن جو جس, جس طریقے سے ہمیں عبادتوں کو کرنا چاہیے اس طریقے سے نہ کرنے کی وجہ جی سے آج ہماری نمازوں کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہو پاتی تو انسان جب خشور و کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچ کر کے کہ ہماری آخری نماز ہے تو دنیا سے اس کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوں تو دل و دماغ کے ساتھ جسم کے ساتھ حرکات کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے تو آج ہماری نمازیں عادتیں بن گئی ہیں اور ہم دل سے نہیں پڑھتے ہیں نمازیں ہمار... ہماری سوری نمازیں ہو گئی ہیں یعنی بس نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر خوش و نہیں پیدا ہو پاتا تو اس لیے نماز اگر ہم قائم کریں گے تو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر بڑا وسوسہ ہوتا ہے تو اس وہ سے اسی ہی ہمارے آتے ہیں کیونکہ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں اور نماز کو عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں اس طریقے سے انسان اگر خوش و کے ساتھ نماز پڑھے گا تو دعائیں بھی خوب کرتا ہے ابتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آخری نماز ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہے تو جب ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ نماز انسان کو فوج باتوں سے منکر باتوں سے ہر غلط چیز سے ہر بری بات سے ہر برے عمل سے وہ نماز انسان کو روکتی اور بنا کرتی نماز بہت بڑی وائز اور بہت بڑی ناسے ہے اگر انسان نماز پر غور کر لے اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ لے تو انسان کامیاب ہو جائے گا اللہ نے فرما کا دفر المومن هم احملاۃم خواش خاشعون وہ مومن کامیاب ہوگے جو بھی نمازوں کے اندر خوشو اپناتے ہیں. جن کی نمازوں کے اندر خوشو اور خوشو ہوتا ہے اعتدال اطمینان کے ساتھ اور اس شور کے ساتھ وہ کہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہیں اللہ ابام ان کی حرکت کو دیکھ رہا ہے تو اس شور کے ساتھ جو نماز ادا کرتے وہ کامیاب ہو گئے تو کامیابی خوشو کے ساتھ مشروط ہے خشو ہوگا ہماری نمازوں میں تو ہمیں کامیابی ملے گی لیکن اگر خوشی اور خوشو ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ نماز ہمیں فوج باتوں سے منکر کاموں سے نہیں روک سکتی کیونکہ جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھنے بات نہیں کر رہے تو ظاہر بات ہے جب اس طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہمارے اوپر مرتب صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے اس لیے نماز اگر ہم صحیح کر لیں تو پھر ہم بہت ساری برائیوں سے بہت سارے منکر باتوں سے غلط چیزوں سے غلط اعمال سے بے حیائی سے اور برے اعمال سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا جب وہ نماز خوش کے ساتھ پڑھتا ہے حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل کی صلاح ہوتی ہے اور دل سے جو بھی دل کی بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس طریقے سے نماز میں انسان اقوال یعنی کچھ پڑھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے سور فاتیہ پڑھتا ہے اور صورتیں پڑھتا ہے اور اس طریقے سے رقو اور سجدے کے اندر تحیات کے اندر تشود میں دعائیں کرتا ہے تو اس طریقے سے انسان جب اپنے اقوال کے ذریعے سے اس طریقے سے نمازہ کرتا ہے جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے تو اس کے زمان کی زبان کی بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائوں کو قبول فرماتا ہے اس طریقے سے اعمال انسان کرتا ہے رقو میں جاتا سجدے میں جاتا اٹھتا اور بیٹھتا ہے یہ سارے اعمال اور حرکتیں ہیں جو انسان کرتا ہے کیونکہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انسان کے اور دیگر اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں. انسان کے دیگر اعمال بھی اس کی بنیاد پر صحیح ہوتے ہیں اگر انسان دل سے نماز پڑھتا ہے تو دلوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے اور جو دعائیں کرتا ہے انسان زبان کی پاکی اور اصلاح کرتا ہے انسان جو اعمال اور حرکت کرتا ہے نماز کے اندر جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے دیگر اعمال کی اصلاح ہوتی ہے تو اگر ہم صحیح معنوں میں نماز قائم کر لیں تو ہم بہت ساری برائیوں سے بہت ساری فوج باتوں منکرباتوں باتوں سے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اس لیے ہمارا نے میں نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گیا کہ تمہاری آخری نماز ہے اور جب انسان آخری نماز سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر خوشی اور خضو اپناتا ہے اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ اب تمہاری زندگی کا آخری حصہ ہے یہ اور تھوڑی دیر کے بعد تمہاری وفات ہونے والی ہے یا تم دنیا سے جانے والے ہو یا تمہیں پھانسی ہونے والی ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت انسان کا کیا انسان کیا سوچتا ہے اس وقت سوچتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم صحیح معاملوں میں اللہ ہر براہمن کے بات کر سکیں اس لیے انسان کو نماز ایسی پڑھنا چاہیے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صفحوں کی درستگی کا حکم دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اس طریقے سے نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے ہم روزہ رکھیں آخری روزہ سمجھ کر کے ہر نماز کو آخری نماز ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن بلکہ ہر سانس کو ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری سانس اور آخری لمحہ سمجھ کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے اعمال کے اندر درستگی پیدا ہوگی اور صحیح معنوں میں ہم پکے اور سچے مسلمان بنیں گے تو میں نے بھی ان کو وصیت فرمائی و صلی اللہ ولی یعنی تم آخری نماز سمجھ کر کے نماز کو ادا کرو یہ چوتھی نصیحت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پانچویں سے مانبی نے فرمائی ویا کہ وہی عمایہ و یعنی اپنے آپ کو عذر پیش کرنے سے بچاؤ اپنے آپ کو معذرت سے دور رکھو یعنی ایسا کام نہ کرو یا ایسا کلام نہ کرو کہ تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے اس لیے کام کرنے سے پہلے سوچو اس کے اواقب اور نتیجے پر غور کرو اور کوئی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ میں یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں کہیں صحیح تو ن... صحیح ہے یہ یا صحیح نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات ہماری غلط ہو ہمیں بعد میں معذرت کرنا پڑے تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ معذرت کا انداز چھوڑو معذرت کرنے سے بچو اپنے آپ کو یعنی ایسی ایسا کام ہی نہ کرو کہ تمہیں معذرت کرنا پڑے یا کوئی ایسی گفتگو نہ کرو کہ تمہیں بعد میں لوگوں سے معذرت کرنا پڑے ہمار نبی صلی اللّہ نے ہمیں اس, اس چیز سے منع کر دیا گویا کہ گناہ اور غلطی ہی سے منع کر دیا کہ گناہ ہی نہ کرو کہ تمہیں معذمت کرنا پڑے اپنی زبان پر کنٹرول کرو اپنے اعمال پر کنٹرول کرو اس لیے ہمیں حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ انسان کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کیا کرے اللہ کے سب کو عزیث منکانہ امن باللہ علیہ آخر فلق الخیرن اول عصمت جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے ہمارے پاس ایک ترازو ہے اس ترازو پر تولو اگر ترازو پر وہ مکمل اترے تو گفتگو کرو اور اگر نہ اترے تو اس گفتگو سے بعض آ جاؤ جب بعض آ جائیں گے تو معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ایسے کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک ترازو ہے کتاب و سنت کا اس کے اوپر پیش کیا جائے اگر کتاب و سنت پر وہ عمل پورا اترتا ہے اس عمل کو کیا جائے اور اگر نہیں اترتا ہے تو پھر اس سے انسان دوری اختیار کر لے تو میں نبی بھی نے فرمایا کہ معذرت سے بچو یعنی ایسا کام ہی نہ کرو یا ایسی گفتگو ہی نہ کرو کیونکہ تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے تو جب انسان غلط کام کرے گا ہی نہیں تو معذرت کی ضرورت ہی انسان کو نہیں پڑے گی اس لیے عقل وہ ہے عقلمند انسان وہ ہے جو کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے یا گفتگو کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور اس کے نتائج اور اثرات پر غور کرتا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو اسے انجام دیتا ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو اسے دوری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ضلع التم جب تم کوئی بات کہو تو عدل سے کام لو عدل انصاف سے کام لو پہلے سوچو پرکھو کہ ہماری بات درست ہے یا درست نہیں ہے اس طریقے سے من اطق اللہ وقول و قول سدیدہ ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی بات کرو بھلی بات کہو بری بات سے اجتناب کرو اور انسان اگر ہمیشہ معذرت کرتا ہے تو پھر انسان کی نظر میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے اور لوگ اسے معاف بھی نہیں کرتے ہیں انسان کو کب معاف کیا جاتا ہے جب انسان سے غلطی سے کبھی کوئی کام ہو جائے تو معذرت کر لیتا ہے تو لوگ اس کی معذرت قبول کرتے ہیں اور جب معذرت کی جائے تو لوگوں کو معذرت قبول بھی کرنا چاہیے یہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں اچھے انسان ہوتے ہیں وہ لوگ لوگوں کی معذرت کو قبول کرتے ہیں اور جو برے انسان ہوتے ہیں وہ لوگوں کی معذرت کو قبول نہیں کرتے لیکن ہمیشہ معذرت کرنا یہ بھی ایک انسان کے اندر ایک قدح کی بات ہوتی ہے کہ انسان دیکھو جب دیکھو جب معذرت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بگار سوچے سمجھے جو چاہے وہ کام کر لیتا ہے اور بعد میں معذرت کرتا ہے تو انسان کب تک معذرت کرے گا ایک بار دو بار تین بار لیکن بار بار انسان وہی گناہ کرے گا بار بار وہی غلطی کرے گا وہی عذیت اور تکلیف دے گا وہی پریشانی کرے گا اور وہی لوگوں کو تکلیف کے اندر ڈالے گا تو انسان کب تک معاف کرے گا اس لیے زیادہ معذت کرنا بھی انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے تو انسان ایسا کام ہی نہ کرے کہ انسان کو معذت کرنا پڑے شروع ہی سے انسان اس پر کنٹرول کرے اس پر غور کرے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اندر اس بات کا حکم دیا کیونکہ ہمیشہ معذرت یہ قابل مدح نہیں ہوتی یہ مذمت بن جاتی ہے اور انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے انسان اے اے اے کا جو معاشرے مقام مرتبہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے انسان دیکھو ہمیشہ غلطی کرتا ہے اور ہمیشہ لوگوں سے معذرت کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو اس حدیث کے در آخری وصیت میں ہمارنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے کیونکہ اکثر جو انسان کے گناہ ہیں وہ زبان ہی سے ہوتے اکثر گناہ نیکیاں بھی انسان زبان سے زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی انسان زبان سے زیادہ ہی کرتا ہے انسان کلمے کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اس طریقے سے نمازیں پڑھتا ذکر و اذکار کرتا ہے آپ دیکھیں کہ زبان سے بہت زیادہ انسان نے کیا کرتا ہے اور انسان زبان کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل بھی ہوتا ہے کلمے کا اقرار کرتا ہے شہزتین کا اقرار کرتا ہے زبان کے ذریعے سے اور زبان ہی کے ذریعے سے انسان گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، اکثر و خطاع بنی آدم فل نسم حسن درجے کی حدیث کے بھی فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اکثر گناہ زبان ہی سے ہوتے ہیں。آپ دیکھیں کہ انسان شرک زبان سے کرتا ہے قفر انسان زبان سے کرتا ہے اللہ اور بلامن کو گالیاں انسان زبان دیتا ہے صحابہ کو غالیہ انسان زبان سے دیتا ہے اللہ اور بلامن کو برا بھلا کہتا انسان زبان ہی سے کرتا ہے غیبت انسان زبان سے کرتا ہے اللہ پر انسان بری باتیں یا جھوٹ باندھتا ہے زبان سے باندھتا ہے اللہ کے سر پر جھوٹ باتیں انسان زبان سے باندھتا ہے انسان غیبت کرتا ہے انسان چغلخوری کرتا ہے زبان سے کرتا ہے آپ اگر نوٹ کریں تو اکثر گناہ انسان زبان ہی سے کرتا ہے اس لیے انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر اپنی شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے جائیں گے زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال شرمگاہ اللہ ابا نے رکھی ہے تو اس کے لئے ایک حلال طریقہ بھی رکھا ہے اللہ نے زبان دی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا اس لیے انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے تو انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا معاذ بن جبل کو کہ جب بن جبل نے پوچھا کہ کی کیا ہم جو زبان سے کہتے ہیں کیا اس کا بھی ہمارا مواخذہ ہوگا تمہار نبی نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنے زبانوں کی غلط استعمال کرنے ہی کو جیسے جہنم کے اندر جائیں گے اکثر لوگ زبانوں کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے آج دیکھئے ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور عداوت اور دشمنی لڑائی اور جھگڑا یہ ساری چیزوں کا سبب زبان ہوتا ہے تو زبان یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہیں بہت بڑی امانت بھی ہے اللہ نے جس طریقے استعمال کرنے کا حکم دیا ہمیں اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اور دو دھاری تلوار بھی ہے صحیح طریقے سے آپ کو ہمیں زبان کو استعمال کرنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کی وصیت فرمائی تھی سدیش کے اندر پہلی وصیت کہ اللہ سے تعلق قائم کیجئے۔ اور جو لوگوں کے لوگوں سے سوال مت کرو اپنے دستے بازو پر بھروسہ کرو اللہ ہر بلامن پر اعتماد کرو اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ دوسری چیز کی حرص اور لالچ اور تما سے دوری اختیار کرو تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی کہ نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو اور چوتھی سے تمام نبی نے فرمائی تھی کہ معذرت کرنے سے بچو یا ایسا کام ہی نہ کرو کہ تمہیں معذرت کرنا پڑے معذرت انسان کب کرتا جب انسان سے غلطی ہو جائے اور اگر ہو جائے غلطی تو انسان معذرت کر لے کیونکہ انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے بشر ہے خطا اور نشان کا مرکب اور پتلا ہے انسان اسے غلطیاں ہوتی ہیں لہذا اگر غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان معذرت کر لے اور معذرت کرنا یہ انسان کے لیے یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور نہ ہی معذرت کرنے سے انسان چھوٹا ہوتا ہے بلکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل وسیع ہوتا جن کا دل بڑا ہوتا ہے جو اخلاق مند ہوتے ہیں وہ لوگ معذرت کرتے ہیں جو بردبار ہوتے حلیم و ہوتے کریم اور شریف ہوتے وہ لوگ معذرت کرتے ہیں معذرت کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے معذرت کرنے سے انسان کے مقام کو بلند ہوتا ہے تواز اور خاکثاری سے اللہ ہبلامین انسان کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عزت اور, اور رفات اور بلندی عطا فرماتا ہے لہذا تواز اختیار کرنا ماذت کرنا اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور جسے معذرت کی جائے اس کو بھی چاہیے کہ معذرت کو قبول کرے اور جو معذرت قبول کرتے ہیں وہ کریم لوگ ہوتے عزت لوگ شریف لوگ معذرت کو قبول کرتے ہیں تو اس چار باتوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اور اسی حدیث اس حدیث کے روایت کرنے والے ابو اب انصاری بھی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سکھائیے اور کچھ وصیت کیجئے اور اختصار کے ساتھ تو ہمارے نبی نے انہیں جو ہے اس کے اندر تین چیزوں کی وصیت فرمائی تھی یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے اندر چار چیزوں کی وصیت تھی لیکن ابو رضی اللہ عن جو حدیث روایت ہے وہ بھی یہی حدیث تقریباً اس میں تین چیزوں کی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کیا کہ کی پہلی وصیت جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو اور دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی ان کو کہ ایسی گفتگو نہ کرو کہ جس سے تمہیں معذت کرنا پڑے اور تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی کہ وہ اجماس میم معافی ادیناس جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو یعنی لالچ لال لالچ نہ کرو اور اس طریقے سے اے, اے, اے, ہرس نہ رکھو تو گویا کہ اس میں آپ نے تین چیزوں کی ویسیت فرمائی اور یہ اپنے ماضا کی روایت ماہر مان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے لالچ کی ایک الگ سے وصیت فرمائی تھی اور وہ یاقوت فین الفقر الحادر تو گویا کی دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں اس لیے دونوں حدیثوں کو اس درس کے اندر پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ اپنے نبی کے سنت پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے آمین وصل اللہ بیانا محمد آلہ و صلی البین محمد والا علیہ وصب اضمائن و جداکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ